مگر وہ جو توبہ کریں اور سنوار اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانی والا مہربان